ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون کیا ان کی عقلیں انہی باتوں کا حکم دیتی ہیں یا وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں قریش کے سادات بڑی عقل والے مانے جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ محمد نہ ہے نہ مجنون بلکہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن محض قبر و عناد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متضاد باتیں کہتے تھے کبھی انہیں کاہن کہتے جو ان کے خیال میں بڑا ذہین و فتین ہوتا تھا اور کبھی انہیں مجنون کہتے جو عقل سے آری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کی عقل و دانش جو ان کی صفت بتائی جاتی ہے انہیں ایسی ہی متضاد بات کرنے کا حکم دیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بات دراصل یہ ہے کہ ان کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی ہے اور حق ظاہر ہو جانے کے باوجود محض قبر و عناد کی وجہ سے وہ ایسی متضاد باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سرکشی تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے کہتے ہیں کہ قرآن محمد کا کلام ہے اس نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے بلکہ بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے دراصل یہ متضاد باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں اسی لیے اس طرح کی افطرا پردازی کرتے ہیں آئے چونتیس میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین کو چیلنج کیا کہ اگر وہ اپنے زوم میں سچے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو پھر اس جیسا کلام لا کر دکھائیں جو حسن بیان اسلوب بدی اور فصاحت و بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کی حدوں کو چھو رہے ہیں